الحمدللہ للہ ابلعالعالمین وسلاۃ وسلام ولا رسول کریم محمد اعلی علیحاب ہی اجمائین عجیزان گرامی آج ہم قرآن مجید کے بارہویں پالے وما دا بہ کا خلاصہ بیان کریں گے اس پارے کی ابتدا اس میں سورہود کی بھی ابتدا ہو رہی ہے ساتھ ہی اس آیت سے ہو رہی ہے عمام انداب بتن فلرد اللہ اللہ رس دنیا میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اللہ نے اگر پیدا کیا ہے تو رزق کا انتظام بھی اپنے ذمہ لے لیا ہے یہ جو دو صفات ہیں حی اور قیوم ان کا بھی یہی مفہوم ہے ہائی کہ معنی ہے پیدا کرنے والا زندگی عطا کرنے والا اور قیوم قائم رکھنے والا ایک الحل خل کو العمر دیکھو یاد رکھنا پیدا بھی اس اسی نے کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد امر تمہارے کام کی تدبیر کرنے والا تمہیں باقی رکھنے والا بھی وہی ہے تو ایک بڑی اہم بات یہاں بیان کر دی گئی کہ تمہارے رزق کا انتظام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اب یہاں سے معلوم ہوا کہ ہماری زندگی میں ہم جو پروگرامنگ کریں اس میں جو ترجیح ہے اول ہو وہ رزق کی تلاش نہ ہو وہ اللہ کا کام ہے اس کام کے لیے اس نے پیدا کیا ہے اور یہ رسک کی تلاش جو ہے یہ امر ثانی ہو یہ ثانوی چیز ہو سیکنڈری امپورٹینس ورنہ ایسا ہوگا کہ جو کام اللہ کا ہے وہ ہم اللہ سے لے لیں گے اور جو کام ہمارا ہے وہ ہم گواہ بیٹھیں گے وہ کر نہیں پائیں گے اس لیے اس ترتیب کو سیدھا رکھا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں صرف تلاش معاش میں بھاگے پھرتے رہیں اور ہمارا درد سر ہی یہ ہو جائے کہ ہم صبح سے شام تک کولہو کے بیل کی طرح ہم کماتے رہیں اور جس کام کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس طرف ہم دھیان ہی نہ دے پائیں مجھے نظیر اکبر آبادی نے کہا کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نظیر خانہ خراب تجھے وہی کام رہ گیا اور خاج امیر دل کہتے تھے کہ کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے تم چند اپنی زندہ کر چلے کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے تو زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے وہ ماں خلقت الجن ول انسا اللہ میں نے انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں جس مشن کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے اس مشن کو پورا کریں میری خلافت اور نیابت کا حق ادا کریں اور ایسا وہ کریں گے تو ان کا رزق ان کی ساری ضروریات میرے ذمہ ہیں میں پوری کروں گا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہی چیلنج جو دو مرتبہ پہلے بھی پرانے مجید میں دے دیا گیا یہاں تیسری مرتبہ ایک اور شکل میں آ رہا ہے لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا قرآن گھڑا ہوا ہے کسی انسان کا بنایا ہوا ہے اللہ کا کلام نہیں ہے تو ان کو کہہ دیں کہ دس ایسی ہی گھڑی ہوئی صورتیں تم بنا کے لو اور اس کے لئے جس کی تم مدد حاصل کرنا چاہو کر لو سارے مل کے یہ کام کر لو اور اگر یہ چیلنج پورا نہ کر پاؤ اس چیلنج کو نہ قبول کر سکو اور نہ یہ کام کر سکو تو پھر یہ نتیجہ تو تسلیم کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے عزیران گرامی قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ سلاط وسلام کا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کا سبب ہے بہت بڑی عبرت اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت نصلاۃ السلام نے جب دعوت دین دی تو جو قوم کے امیر لوگ تھے سربراہ بردہ لوگ صاحب اقتدار لوگ سرمایہ دار لوگ بڑھ کے انہوں نے مخالفت کی اور اس انداز میں گفتگو کی کہ اے نور تمہاری اپنی مالی حیثیت کیا ہے اور تمہارا اس سوسائٹی میں رتبہ کیا ہے اور جو لوگ تمہارے ساتھ آ گئے ہیں تم پہ ایمان لے آئے ہیں یہ بھی نیچ قسم کے لوگ ہیں ان کے نزدیک عظمت کا بلندی کا بلکہ حق و باطل کا معیار جو تھا وہ سرمایہ داری تھا جو جتنا بڑا مال والا ہے اتنا بڑا بڑا آدمی ہے اس معیار سے انہوں نے حضرت نوح کی مخالفت کی اور نو سو پچاس برس تک حضرت نوح دین کی دعوت دیتے رہے اور جن لوگوں نے دین قبول کیا ان کی تعداد صرف اتنی تھی جو ایک کشتی میں آ گئے کتنے لوگ ہوں گے اور پھر ترفا تماشا یہ کہ حضرت نوح کا اپنا سگا بیٹا تو وہ بھی ساتھ نہیں آیا طوفان آ گیا طوفان آنے سے پہلے اس کو ڈراتے رہے اس نے کہا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا کتنا طوفان آئے گا یاسمونی میں الما یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے بیٹے اللہ کے امر سے اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا یہ آپ نہیں کب مانا. بیٹے ہمارے ساتھ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ بیٹا نہیں مانا اور ڈوب گیا فحال ہے الموج ہو من موج درمیان میں ایک موج آئی باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور بیٹا ڈوبنے لگا تو شفقتِ اتنی برداشت نہ کر سکی اور اللہ کے حضور صرف اتنا کہا رب بے نبنی میں ناہلی میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے ہے میری میں سے ہے وہ نواد کا حق اور تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے اب یہی بات یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو بچا لو صرف اتنا کہا کہ میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے نہ لکھ اینو یہ تیری اہل میں سے تیری آل میں سے نہیں ہے ان نہ ہوں امل غیر صالح یہ عمل غیر صالح کا سراپا ہے را تصن سر کبھی علم دیکھو مجھ سے ایسی باتیں نہ مانگو جن کا تمہیں علم نہ ہو عائزو کا میں تمہیں متنوع کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں ہم من کونہ کہ اگر تم ایسا کیا تو رسالت اور نبوت کے مقام سے محروم ہونے کے بعد جاہلوں میں شمار کر دیے جاؤ گے عزیزان گرانی معلوم یہ ہوا کہ ایک اول العزم رسول حضرت نوح کا بیٹا اگر ان کا متبع نہیں ہے تو ان کو ان کی آل سے اہل سے خارج قرار دے دیا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کی اور رسول کی آل وہ ہے ایک تو نصوی طور پہ آل ہے لیکن ازرو قرآن اصل آل وہ ہے جو ان کو ماننے والی ان اتباع کرنے والی ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے والی ہے حضرت حود علیہ السلام وسلام اپنی قوم آگ کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اے قوم میں تم سے تو کچھ نہیں مانگ رہا میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا ہوں تمہاری کسی دولت کسی سرمایہ تمہاری کسی کرسی تمہارے کسی عہدے کا لالچ تو میرے دل میں نہیں ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف اللہ کی خاطر کر رہا ہوں اور ہاں تمہاری خیر خائی بھی میری نیت میں شامل ہے حضرت حوض علیہ السلام کی قوم نے ان کو نہ مانا عذاب آ گیا ایسی حضرت صالح سلاۃسلام نے اپنی قوم سمود کو دین کی دعوت دی اور اللہ نے ایک نشانی کے طور پہ ایک اونٹنی بھی ان کی طرف مطالبہ اونٹنی بھیج دی ان ظالموں نے اونٹنی کی کوچیں بھی کاٹ نہیں اور یوں اللہ کے عذاب کو للکارا اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا ایسے ہی حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوت علیہ سلاط انہوں نے بھی اپنی قوم کو ہر گمراہی سے بچانے کی کوشش کی بعض نہیں آئے ان پہ بھی اللہ کا عذاب آ گیا حضرت شعیب علیہ السلاط والسلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو تم معاملات میں سیدھے ہو جاؤ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو تم ملاوٹ کرتے ہو ایسا چھوڑ دو اور دیکھیے قوم کیا جواب دیتی ہے کہ اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی پرستش چھوڑ دیں یہ تیری عبادت یہ تیرا دین سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا دیا ہوا ورثہ ترک کر دیں اور تیرا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں کمائیں ہم خود مال ہمارا ہو اور اس کو خرچ کرنے کے لیے اللہ میاں سے ہم اجازتیں لیتے پھریں کہ یہاں خرچ کریں یا نہ کریں یہاں خرچ کریں یا نہ کریں عزیزہ نے یہ ہے دینیت یہ ہے سیکولرزم کہ نماز کا محکمہ علیحدہ کر دیا جائے اور تقریر آبا کا محکمہ علیحدہ کر دیا جائے دین کو معاشی نظام سے بالکل علیحدہ کر دیا جائے کہ صاحب جو ہم مل کہیں گے وہ ہمارا مال ہے اس کو خرچ کرنے کے لئے اللہ کی اور اللہ کے کسی رسول کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہم جو چاہیں گے حلال سمجھیں گے ہم جو چاہیں گے حرام سمجھیں گے ہم جو چاہیں گے اپنے اوپر بندش لگا دیں گے ہم جو چاہیں گے بندشیں توڑ دیں گے یہ اللہ اللہ رسول کی لگائی ہوئی پابندیاں ہماری معیشت پہ ہماری سیاست پہ ہماری اجتماعی زندگی پہ یہ کیا ہیں ہم انہیں قبول نہیں کرتے یہ دینیت ہے یہ سیکولرزم ہے حضرت شعیب علیہ سلاط والسلام نے کہا کہ دیکھو نماز تمہیں پوری زندگی میں ہدایت دے گی یہی نماز تمہیں پوری معیشت میں ہدایت دے گی ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے تم آؤ اس کے بعد ناپتول میں کمی کر دو اس کے بعد تم حرام کمانا شروع کر دو ملاوٹ کرنا شروع کر دو ایسا نہیں ہے نماز تمہیں یہ کرنگی سکھائے گی اگر وہاں نماز کے دوران تم اللہ کے ساتھ یہ عہد کر کے آئے ہو کہ اییا کے نام جناب صرف آپ کی عبادت ہوگی صرف آپ کی اطاعت ہوگی صرف آپ سے سچا پیار ہوگا اور باقی محبتیں چاہتے آپ کی محبت کتابیں ہوں گی تو وہ عہد جو تم مسجد میں کر کے آئے ہو نماز کے دوران اس کو اپنے دکان پہ نبھانا ہوگا اس کو اپنے شاہی دربار میں نبھانا ہوگا اس کو اپنی عدالت میں نبھانا ہوگا اس کو پوری زندگی کے اندر نافذ کرنا ہوگا یہ دین اور دنیا کی الگ الگ تفریق وہ ادھر وہ ادھر گیف ٹو گاڈ وٹ از ڈیو ٹو گاڈ اینڈ گیف ٹو سیزر وٹ از ڈیو ٹو سیزر یہ نہیں چلے گا فرمایا کیا جینا آلوفی سندھ نے کافا اہل ایمان تم دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پورے کے پورے دین کو اپناؤ اور زندگی جو ایک اکائی ہے ایک وحدت ہے ناقابل تقسیم وحدت ایک آرگینک ہول ہے اس وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو کچھ حصے میں اللہ والے بن گئے اور کچھ حصے میں پتہ چلا تو تاحت والے بن گئے جب عبادت گاہ میں آئے تو اللہ کی حمد کے ترانے گائے اور جب عبادت گاہ سے باہر نکلے تو کیسے روم کے بندے بن گئے اور حکمرانی کا اقتدار کا قانون سازی کا سارا حق کیسر کو دے دیا یہ بھی چلے گا زندگی ایک ناقابل تقسیم اکائی ہے اور اس ناقابل تقسیم اکائی پہ پوری طرح نافذ ہونے کے لیے اللہ نے ایک پورا مکمل نظام دیا ہے اس نظام کو اس پوری اکائی پہ نافذ کرنا ہوگا انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی عزیزان گرامی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو لوگ اصلاح میں مصروف ہوں اللہ انہیں ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا اور اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں لیکن انجام کار کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اہل حق ہوتے ہیں اور حوت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کا غیب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ اس غیب میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے اس کا علم تا فرما دیتا ہے اور فمای کی صرف اللہ کی عبادت کریں اور صرف اللہ پہ بھروسہ رکھے عزیزہ نے گرامی اس کے بعد سورہ یوسف کی ابتدا ہوتی ہے سورہ یوسف حسین ترین قصہ ہے اور اس کے ابتدا میں یوں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ کے پڑھ سکو لال لگن تا اور اس میں عقل اور فکر اور تدبر سے کام لو قرآن کوئی منتر جنتر نہیں ہے کہ صرف بغیر سمجھے تم اس کو پڑھتے چلے جاؤ پہلی پہلی بات تو یہ کہ اس کے بعد قصہ یوسف شروع ہوتا ہے جو آپ میں شخص حضرات جانتے ہیں لیکن ایک بات کی طرف میں دھیان مبذول کر دوں کہ یہ ایک تنسیل ہے قصہ تو ہے لیکن قرآن مجید میں جتنے قصے بیان کیے گئے ہیں واقعات تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ بلا سبب بیان نہیں کیے گئے اللہ تعالیٰ کو قصہ گوئی کا کوئی شوق نہیں ہے وہ اس لیے بیان کیے گئے کہ صورت حال ایسی ہوا کرتی تھی کہ وہ قصہ اس وقت بہت ریلیونٹ ہوتا تھا یہ قصہ یوسف اس وقت بیان کیا گیا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ وہی سلوک کر رہے تھے جو برادران یوسف نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے جو سلوک کیا ان کو تکلیف پہنچائی ان کو مارا پیٹا حسد کیا ان کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا وہی تم بھی کر رہے ہو اور دیکھو ہوا کیا حضرت یوسف علیہ السلام پہ تکالیس تو آ گئی وہ سہار گئے گزر گئے ان میں سے اللہ نے گزار دیا اس کے بعد اللہ نے انہیں افتدار عطا فرمایا اور یہی یوسف کے بھائی منہ لٹکائے ہوئے حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے یوں کہہ رہے تھے اے بھائی اور حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ لا تصریف علیکم کملوں انتم اب آپ تاریخ غور سے دیکھیں بالکل وقت نے وہی پینترا بدلا اور ایسا ہی ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچا پہنچا کے مکے سے نکلنا پڑا اور بہت اذیتوں سے گزرے مدینہ منورہ پہنچے آٹھ سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور یہ سارے مجرم حضور کے سامنے منہ لٹکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے بالکل ویسے جیسے کہ برادانی یوسف آئے تھے اور اس دن جو الفاظ رپورٹ ہوتے ہیں حدیث میں ذرا پڑھ کے دیکھیے فرماتے ہیں کہ اليوم اقول کما قال عقی یوسف آج میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے لا فری علیکم اليوم تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے از حبو و جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں تم آزاد ہو وہی قصہ املن دوہرا دیا گیا لیکن دہرانے سے بارہ سال پہلے سنا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہی ہوگا جب برادانی یوسف کے ساتھ ہوا اور مجھے اللہ تعالی وہی بلکہ اس سے بھی زیادہ عزمت اور علو ویشان عطا فرمائیں گے جو میرے بھائی یوسف کو گئی یہ قصہ یوسف ہے اور اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے آ, البتہ ہم انشاءاللہ کل اس میں چند باتیں جو بیان ہوئی ہیں وہ ہم ارض کریں گے واخدا الحمدللہ رب للہ اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے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 الحمدللہ رب العالمین و والسلام على سور کریم محمد وعلا آلہ اجمعین عزیزان گرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے تیرہویں پالے وما عبر نفسی کا خلاصہ بیان کریں گے سورہ یوسف کا مطالعہ جاری ہے پہلی پہلی آیت یہ ہے وہ ماں ابرفسی حر یوسف فرما رہے ہی ہیں کہ میں اپنے نفس کو بڑی قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس جو ہے وہ تو بہرحال برائی کی طرف اکسانے والا ہے اور یہ حضرت یوسف علیہ صلاحت وسلام نے اس وقت کہا جبکہ پورا دربار مصر ان کی بڑ ان کی معصومیت ان کی بے گناہی اور ان کے تقوا کا بانگ دہل اعلان کر رہا تھا اس وقت آپ نے کہا کہ اپنے نفس کو میں بڑی قرار نہیں دے سکتا گناہوں سے بچنا اور بری ہونا یہ میرے بس کی بات نہیں الا ما راہما ربی ہاں گناہ سے بچنے کی صرف ایک ہی شکل ہے اگر میرا پروردگار رحم فرما دے اور خود گناہوں سے بچا لے تو گناہوں سے بچنے کی توفیق پیدا ہو جایا کرتی ہے ورنہ نہیں حضرت یوسف الحسلات وسلام کا اتنا بڑا اعتماد قائم ہوا آپ نے ایک بڑی تہمت کے تحت ایک عرصہ زندان میں گزار دیا زندان میں جیل میں قیدیوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی اور وہاں بھی آپ تبلیغ فرماتے رہے اور آپ کی تبلیغ کا شاہکار آپ کی وہ تقریر ہے جو آپ نے دو خاص قیدیوں کے سامنے کی ان کو ان کے خواب کی تعبیر سنانے کے بعد بلکہ سنانے سے پہلے پہلے تبلیغ فرمائی اور خواب کی تعبیر بعد میں عنایت فرمائی فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اپنے بزرگوں حضرت ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلاط وسلام کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے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 سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ نام ہی نام تھے جنہیں تمہارے باپ دادا نے اختیار کر لیا اور وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے دیکھو اقتدار فرماروائی اور قانون سازی صرف اللہ کو سیبا ہے صرف اسی کا حق ہے یہ سب کچھ گزر چکا اس کے بعد پھر یہ خواب بادشاہ کو آیا اس کی تعبیر بھی دے دی وہ بھی درست نکلی اعتماد اور پھر دربار میں آپ کی معصومیت آپ کے تقوی ایک چرچا ہوا اس وقت آپ نے جبکہ آپ کا اعتماد عروج پہ تھا اس وقت آپ نے فرمایا کہ اج عالمی بادشاہ سے کہا اج خزائن الارض انی حفیظ علیم مجھے ملک کے خزانوں کا نگران بنا دیجئے میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی حفیظ نے حفاظت کرنے والا امانت کو قائم رکھنے والا آنےسٹ اور علیم کام کو جاننے والا ایفیشنٹ آنےسٹ اینڈ ایفیشنٹ یہ دو صفات ہیں جو قرآن مجید میں بار بار بیان کی جاتی ہے کہ یہ سول سروینٹ میں ہونی چاہیے حضرت شعیب علیہ السلط وسلام کی بیٹی حضرت موس علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے یا ابتستہ اجر ہو ان نخیر امنستہ اجرت القوی ابجان شخص کو نوکر رکھ لیں کیونکہ سب سے اچھا نوکر وہ ہوتا ہے جس میں دو صفات ہوں القوی الامین قوت والا صلاحیت والا کام کو جاننے والا اور امین امانت دار حفاظت کرنے والا یہی بات یہاں پہ بھی کی گئی حفیظ علیم ایفیشنٹ آنےسٹ تو حضرت یوسف علیہ السلاطلام کو خزائن الارض پہ یعنی ملک کے فینانس پہ نگران بنا دیا گیا ایک عرصے تک آپ وہاں امن حکومت فرماتے رہے اس کے بعد پھر قحط پڑا اور وہی بھائی جنہوں نے مار مار کے کوئے میں ڈالا تھا وہی جھولی پھیلائے ہوئے آ غلے کی تلاش میں کچھ خریدنے کے لیے اور کچھ صدقہ میں لینے کے لیے دے دیا کچھ ان سے پیسے لیے بیچا اور جو پیسے لیے وہ ان کی پونجی میں واپس ڈال دیا غلے کے اندر ہی اور کہا دیکھو تمہارا ایک بھائی ہے آئندہ اس کو لے کے آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا تو مختصر یہ کہ اگلی مرتبہ وہ بھائی کو لے کے آ گئے اور اس مرتبہ اتنے بدحال تھے حضرت یوسف علیہ السلط السلام نے ایک چال سے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا اور اگلے سال جب یہ آئے تو اس موڈ میں آئے کہ اب بھی مانگے اور یہ کہا کہ یہ عزیز مسنا و اہلن ہمیں اور ہمارے گھر والوں پہ تکلیفان پہنچی ہے جئنا نہ بیا اچن ہم بہت تھوڑی پونجی لے کر آئے ہیں او فلم الکیل و تصدقہ و تصدق لینا ہم بے صدقہ کر دیں اور جو ناپتول ہے وہ ہمیں پورا پورا دے دیں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں تمہیں کچھ یاد ہے تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے کیا سلوک کروا کیے رکھا اور یوں حضرت یوسف ان کے سامنے ظاہر ہو گئے اور اپنا ان کو کرتا بھی دیا اور ان کو والد کہا کہ ان کے چہرے پہ ڈال دیں ان کی بینائی لوٹ آئے گی عزیزا گرامی میرے شیخ حضرت پروفیسر ابو بکر غزنوی رحمت اللہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے یوں کہہ رہے تھے جی نا بھی امان کی پونجی تو بہت تھوڑی لے کے آئے اور فلم ہلکی وہ تصد تو اپنی رحمت کا ناپ تول پورا کر دے اور صدقہ خیرات میں ہماری جھولی بھر دے اس دن سے میں نے دیکھا کہ بات تو یہ برادران یوسف کی تھی لیکن اگر اللہ سے ہم بھی انہیں الفاظ میں بھی مانگ لیا کریں کہ جئنا بے بداعت ان مزاح کی پونجی ماں تو ہے نہیں خالی ہاتھ اور خالی جیب آ گئے ہیں لیکن تیری رحمت اور تیری مغفرت اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو اپنا رحمت اور مغفرت کا تول پورا کر دے جیسے کہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو دینا آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو معاف کیا کرتا دیا اور جب یہ کرتا لے کے چلے مصر سے کنعان کی طرف اور ابھی ہزار میل سے بھی زیادہ فاصلے پہ تھے تو حضرت یعقوب نے کہا انجی دی ہوسف لولہ انطف یارو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے کہو گے تو یہی کہ بوڑھا پاگل ہو گیا اپنے باپ کے فراق میں انہوں نے یہی کہا کہ ان کے فیض العلق القدیم تو پرانی اسی عشق و پیار میں لگا ہوا ہے عزیزا نے گرامی یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے حضرت یوسف یہی حضرت یوسف اسی کنان کے کنویں میں کئی روز تک پڑے رہے تو حضرت یاقوب خون کی خوشبو نہیں آئی روتے روتے غم سے نڈھال ہو گئے نابینا ہو گئے اور ایک ہزار میل دور سے صرف کرتا روانہ ہوا ہے تو خوشبو آنے لگی یہ اللہ کا نظام ہے جب چاہے جتنا چاہے جس کو چاہے علم عطا فرماتے ایک ہزار میل سے کرتے کی خوشبو آ جائے اور نہ چاہے تو ساتھ ہی گاؤں کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں حضر یوسف کم از کم تین دن تو پڑے رہے بھوکھے پیار سے وہاں سے خوشبو نہیں آئی اپنے بیٹے سورہ یوسف کے آخر میں لیتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہیں اور فرمایا کہ یہ آپ لوگوں کو سنائیں کوئی مانے یا نہ مانے آپ یہ سنانے پہ مزدوری تو مانگ نہیں رہے ہیں یہ قرآن ہے یہ کتاب نصیحت ہے اور اس کے سیرا یوسف کے آخر میں ایک دعا ہے جو حضرت یوسف کے منہ سے نکلتی ہے اور کبھی آدمی سمجھ کے پڑھے تو تڑپا دینے والی دعا ہے فاطر واف و اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے انت ولی فر دنیا وقرہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہی میرا یار و مددگار ہے توفنی مسلمن ایک مسلمان کی موت مجھے عطا کر دے وہ الحکنی بسالحین اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر صالحین میں شامل کرتے دیں عزیزانی گرامی دیکھیے کتنی آزی ہے اللہ کا نبی ہے ذرا پروٹوکال دیکھیے سالح اس سے بلند شہید اس سے بلند صدیق اس سے بلند نبی نبی کے رتبے ہاں اور سالے سے بھی نیچے مسلم نبی کے رتبے پہ ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی عوت عطا فرما دے نہ چاہیے اپنے آپ کو کس ڈگری پہ کہاں شمار کر رہے ہیں نبی ہوتے ہوئے کہتے ہیں مجھے صالحین میں شامل فرما دے نیک لوگوں میں شامل فرما دے اور بھائی صالحین تو شہدا میں آنا چاہتے ہیں شہدا تو صدیقین میں آنا چاہتے ہیں صدیقین تو انبی... انبیاء کے قرب میں آنا چاہتے ہیں اور اللہ کا نبی یہ دعا مانگ رہا ہے الحق نہیں مجھے ساری ہند مجھے ساری ہند یہ آیات گنوائی ہیں کہ ان کو آنکھیں کھول کے دیکھو اور اس کے بعد اپنی ایک سنت اپنا ایک قاعدہ بیان فرمایا ہو ان اللہ بقوم ان حا بن فسین کہ اللہ تعالی کسی قوم کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدلتے اس کی حالت نہیں بدلتے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے جب تک کہ کوئی انسان انفرادی طور پہ اور یہ کوئی قوم اجتماعی طور پہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لئے کمر بستہ نہ ہو سننا تو یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی حالت کو نہیں بدلتے نعمتوں کی حالت میں ہیں اور جب تک نعمت کی ناشکری نہیں کریں گے نعمت ان سے نہیں چھینی جائے گی کسم برسی کے عالم میں ہیں افلاس میں اور نقبت میں ہیں جب تک کہ کمر بستہ کھڑے نہیں ہوں گے اس کے خلاف اس حالت کے مقابلے کی جدوجہد نہیں کریں گے ترقی یافتہ ہی گے اور فرماتے ہیں کہ مومن اور منکر کی مثال ایسی ہے جیسا ایک بینا اور ایک نابینا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا اور فرمایا کہ اس حقیقت کو صرف عقل والے ہی پہچانتے ہیں یہ عقل والے کون لوگ ہیں فرمایا وہ کہ اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد پورا کرتے ہیں رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں قیامت کے دن کے حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور جو ہی یہ لوگ آخرت میں جائیں گے تو ان کے نیک آبا اجداد ان کی بیویاں ان کی اولاد فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کا استقبال کریں گے اور اسی سورہ رات میں ارشاد ہوا کہ اللہ بے ذکر اللہ دنوں کا اطمینان چاہتے ہو دنیا میں عزیزان گرامی میں کہیں بھی گیا میں نے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ دیکھا کہ دل مطمئن نہیں ہے ملینئر ہے بلینئر ہے ارب پتی ہے لیکن رات کو نیند نہیں آتی نیند کی گولیاں کھا کھا کے تھک گئے گولیاں بدل بدل کے تھک گئے نیند نہیں آتی غالب نے کہا کہ موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں اولاد پر نہیں آتی بات یہ ہے کہ دل کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے اور اللہ کا جتنا ذکر کرتے چلے جائیں وہ فرماتے ہی ہیں کہ فس کرو نہیں میرا ذکر کیا کرو مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا وش لی میری نعمتوں کی قدر کیا کرو شکر کیا کرو وہ نہ تک فرون اور میری نعمتوں کا کف, کفران نہ کیا کرو ہمارے ایک مرتبہ مجھے یا اللہ کہوگے دس مرتبہ لبے کیا آپ بھی کہوں گا جی میرے بندے بالس بھر چل کے آؤ گے تو بازو بھر چل کے آؤں باز میری طرف چل کے آؤ گے تو گیس بھر تمہاری طرف آؤں گا چل کے آؤ گے تو تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا اس لیے کہ ذکر کے ساتھ انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے توجہ ہوتا ہے اور یہ ون وے پروسیس نہیں ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی یاد کرتا ہے جواب دیتا ہے اور یہ جواب جو ہے انسان کی زندگی میں انتہائی اہم چیز ہے اور اسی سے ہی اس کے اندر ایک صلح آشتی آفیت تمانینت اور سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس تمامینت کی اور سورہ رات کے آخر میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب بشر تھے بال بچوں والوں تھے انسان تھے انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ رسولوں کی رسالت سے اس لیے انکار کرتا رہا تم تو انسان ہو تم تو ہم جیسے بشر ہو تم تو بازاروں میں چلتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو شادیاں کرتے ہو تم کیسے رسول ہو سکتے ہو تم کیسے نبی ہو سکتے یعنی ایک رسول کی رسالت سے اس لیے انکار کیا کہ وہ بشر تھا انسان تھا ایک نبی کی نبوت سے اس لیے انکار کرتے رہے کہ وہ بشر ہے انسان ہے قرآن نے کہا یہ بہت بڑی گمراہی ہے ہم نے اب تک جتنے بھی رسول بھیجے ہیں انسان بھیجے ہاں یہ دنیا اگر فرشتوں سے آباد ہوتی تو ہم فرشتے کو نبی بنا دیتے انسانوں سے آباد ہے ہم نے انسان نبی بنائی اب دیکھیے گمراہی نے کیا شکل اختیار کی رسول کو اس لیے رسول نہیں مانا کہ وہ بشر نبی کو اس لیے نبی نہیں مانا کہ وہ بشر ہے ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ ہاں وہ بشر ہیں لیکن اللہ کے نبی ہیں ہمارا ان سے کوئی نسبت کوئی نسبت خاکرہ بال میں پاک لیکن بشریت سے انکار نہیں کیا جا سکتا واقع تعبانہ الحمدللہ رب رحمد اللہ اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں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 الحمدللہ رب العالمین وسلاط والسلام على رسول کریم محمد وعلى آله اجمعین عزیزان گرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے پندرہویں پارے سبحان اللذی کا خلاصہ بیان کریں گے اس سے قبل میں سورہ النحل سے اصحاب سب کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا یہ لوگ مچھیرے تھے مچھلیاں پکڑ کے گزارا کرتے تھے اب اللہ نے ان کی آمدنی مقرر کی انہیں رزق عطا فرمایا ہفتے کے چھ دن اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ, جمعہ. چھ دن کا رزق ان کے لیے کافی تھا اور ایک دن کا آرام اور ناغا گھر میں رہو بیوی بچوں سے پیار کرو اللہ کی عبادت کرو لیکن انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق کو کافی نہیں سمجھا اور سنیچر کے حرام رزق کو اس میں شامل کرنا ضروری سمجھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں ایک سزا دی اور وہ یہ سزا دی وہ یہ سزا تھی کہ وہ ہفتے کے چھ دن جب شکار کو جاتے تو ان کو مچھلی کا شکار نہیں ملتا تھا ہاں جس دن شکار منع کر دیا گیا تھا حرام کر دیا گیا تھا یوم السبت سنیچر کے دن اس دن شکار ملتا تھا اور اس دن مچھلیاں بھی آتی تھی یہ اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق کو کافی نہ سمجھیں اور اس میں حرام رزق کو شامل کر کے رہیں تو اللہ تعالی ہم پہ حرام مسلط کر دیتا ہے اور پھر حرام کے بغیر گزارا نہیں ہوتا عزیزہ گرامی یہ ہماری بدنسیبی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم لوگ صدق اور امانت میں اس مقام پر بھی نہیں ہے جس مقام پر غیر مسلم ہے آج خدا نہ کرے ہمارے کسی بزرگ کو حادثہ پیش آ جائے اور ہم اس کو ہسپتال لے جائیں اور وہاں سے لائف سیونگ ڈرگ کا نسخہ ہمیں مل جائے کہ صاحب بھاگ کے بازار سے لیا. یہ آئیے یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے ہم کیمسٹ کے ہاں جائیں اور کیمسٹ ہمارے سامنے وہ لائف سیونگ ڈرگ کہتا بھی یہ تو ایک شیشی ہے ہمارے پاکستان بنی ہوئی ہے اور یہ شیشی ہے جو یورپ کے فلاں ملک سے مغرب کے فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے فارن کنٹری کی ہے مہنگی ہوگی باہر کی وہ دوائی ہو سکتا ہے پانچ گنا زیادہ قیمت کی ہو لیکن اگر ہمیں اپنے ابا جان کی زندگی بچانی ہے تو لائف سیونگ ڈرگ ہم وہ مہنگی خریدیں گے وہ فورن اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی نے جو بنائی ہے وہ صدق اور امانت میں اس میں عربیں نہیں ہے کہ وہ بغیر ملاوٹ کے دوائی بنا دے کہ کیا ہے یہ اس لیے کہ ہمارا مسلمان بھائی اب یہ سمجھتا ہے کہ حرام کھائے بغیر گزارا نہیں اس کے برعکس مجھے یاد ہے انیس سو میں یہاں کراچی میں ایک انٹرنیشنل فلاسفیکل کانفرنس ہوئی تھی ایک امیریکن فلاسفر آئے اور میں ان کے ساتھ اٹیچ تھا وہ رات کو دودھ پیتے تھے دودھ خالص نہیں تھا انہیں تکلیف ہوئی میں نے ان سے کہا کہ ہمارے یہاں تو ایسے ہی دودھ ملتا ہے کہنے لگے ویل مسٹر مرتزہ ہی آئی بیونگ ان یور کنٹری I would have become millionaire within a very short period of time. میں نے کہا سر ہاؤ کہتے جسٹ بائی سیلنگ پیور ملک ترجمہ کر دیتا ہوں کہتے ہیں بھائی مرتزہ اگر میں تمہارے ملک میں رہنے والا ہوتا تو چند ہی روز میں کروڑ پتی بن جاتا میں نے کہا کیسے کہتا خالص دودھ بیچ کے اس لیے کہ جہاں امانت اور دیانت نہ ہو جہاں خالص چیز نہ ملے وہاں خالص چیز بیچنے سے آدمی بہت جلد امیر ہو جاتا ہے اور مجھے اس غیر مسلم فلسفی نے بتایا کہ دیکھو یہ بات مت بھولنا کہ تجارت کی بنیاد سرمایہ نہیں ہے تجارت کی بنیاد کریڈبلٹی ہے اور کریڈبلٹی کی بنیاد صدی اور امانت ہے اس وقت مجھے شرم سے میرا سر جھک گیا کہ یہ نصیحت وہ اس قوم کو کر رہا تھا جس کا نبی جس کا رسول صادق اور امین تھا عجی رانی بلامی اب ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف آتے ہیں سبحان الذي اسرا وبد ہی لیلم من المسجد الحرام الحرا المسجد مسجد اللہی بارکنا حو لن الحم آیات ان سمی البیر پاک ہے وہ ذات گرامی جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے گیا تاکہ اسے اپنی آیات اور نشانیاں دکھائے وہ ذات گرامی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے یہ سفر ہے اس کا اور میں کا اور رات کو ہوا ایک بات کہوں کہ رات بڑی اہم ہوا کرتی یہ فرمایا کہ ہم بڑے بڑے فیصلے رات کو کیا کرتے ہیں ان نہ انجل نہ ہو القدر قرآن ہم نے لہلت القدر میں ہوتا ان نہ انجل نہ کا یہ قرآن ہم نے ایک بہت برکت والی رات ٹوتا وہ یار دن کو کیوں نہیں اتارا سمایا کہ فی یفرق من کل امر حکیم ہم اس رات کو ہم بڑے اہم فیصلے کیا کرتے ہیں پتا یہ چلتا ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالی کی رحمت اپنے بندوں پہ کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کو پیتھوی راج نے کہا تھا کہ پندرہ دن کے اندر اندر میرا ملک چھوڑ دو ورنہ قتل کر دوں گا خواجہ صاحب کو جب پیغام ملا کرنے لگے اور پندرہ دن تو بہت دور ہیں نا ترسک بلائے کے شب درمیان کسی بلا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک رات بھی درمیان میں موجود ہوں ہم تو ایک ہی رات میں فیصلہ کر لیں گے اور یہ وہی پندرہ دن تھے جن کا نوٹس حضر خواجہ معیون الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کو دیا گیا انہی پندرہ روز میں آیا وہ, وہ شہاب الدین غوری اس نے پرتھوی راج کا معاملہ صاف کر دیا عزیزان گرامی یہ رات کو محراج ہوئی اس کی تفصیلات بیان کرنے کا تو موقع نہیں وقت نہیں لیکن اتنی بات ارض کر دوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی اور یہ اس وقت اللہ تعالی نے عطا فرمائی جبکہ حضور پہ عام الحسن آ گیا غم کا سال ابو طالب بھی وفات پا گئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی وفات پا گئی حضور نے اس کو غم کا سال قرار دیا تائس تشریف لے گئے وہاں جو ہوا آپ کو معلوم ہے لہو ہو کے آ گئے اللہ کے رحمت جوش میں آئی تو میں راج ادا فرما دیا اور اس کی تفصیلات اور بڑی غیر متعلق بحث ہے یہ کہیں کہ یہ معاج جسمانی ہوا یا روحانی ہوا جو لوگ تصوف کی دنیا سے ذرا بھی آشنا ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان معاملات میں جسم پہ روح کے احکام صادر ہو جاتے ہیں میں جملہ دہراتا ہوں جسم پہ روح کے احکام صادر ہو جاتے ہیں. اس لیے زمان و مکان کی قید ارریلیونٹ ہو جاتی ہے اب اس سے زیادہ میں یہ بات سمجھا نہیں سکتا فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو اپنا انتہائی قرب عطا فرمایا یہ ہم آگے چل کے جو سورہ ونج میں ایزا ہوا کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پہ ہم اس کی انشاءاللہ شاء کریں گے فرمایا کہ جو شخص دنیا کا طلبگار ہو ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق نہیں اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہتے ہیں دنیا عطا کر دیتے ہیں اور آخرت کے انعامات سے محروم کر دیتے ہیں اور جو شخص آخرت کا طالب بنے ہم اسے آخرت بھی دیتے ہیں اور دنیا بھی دیتے ہیں آخرت سے پہلے دنیا دے دیتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تیئیس میں سے کچھ احکام ہیں اور جی چاہتا ہے کہ پڑھ کے سناؤں رواں ترجماش کرتا ہوں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا ہو اسی کی عبادت کرو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو ادب سے بات کرو ان کے سامنے شفقت اور آجی سے جھکے رہو اب ترجمہ نہیں ہو سکتا وقف رہما جناح المن الرحما ان کے سامنے پیار سے بچھ گاؤ پیار سے اپنے پرے بچھا دو کیا ترجمہ کریں گیسو اردو ابھی منتظیر شانہ ہے ابھی وہ بات بنتی نہیں ہے کسی اور زبان میں کہ قرآن کا ترجمہ کیا جا سکے اور فرمایا کہ ان کی حق میں دعا کرو رب برحم ہم ہوں کمار ابیانی صبیر پرور جس طرح سے انہوں نے مجھ چھوٹے پہ بچپن میں رحم کیا مجھ سے پیار کیا اب یہ بھی تیرے رحم کے مستحق ہیں تو بھی ان پہ ویسے ہی رحم فرما اور فرمایا اگر بلا ارادہ ان کی خدمت میں تم سے کوتا ہی ہو جائے تو اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرو فضول خرچی نہ کرو کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اب یہ بھی دلچسپ بات ہے شیطان ناشکر تھا اللہ کی دی ہوئی نعمت کی اس نے قدر نہیں کی فضول خرچی کرنے والا مبذر جو ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر کے اس کو فضول ضائع کرتا ہے وہ بھی ناشو اور یہ بھی ناشو اس نے بھی کفران نعمت کیا اس نے بھی کفران نعمت کیا اسی اس لیے فرما ان المبدرین قانو اقوان شیعتی قرآن شیطان کفورا یہ مبذر لوگ جو ہیں فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشو اور کفران نعمت کرنے والا تھا بے قدر تھا مزید احکام آیت نمبر 31 پڑھ رہا ہوں اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو زنا کے قریب نہ جاؤ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو مقتول کے وارث کو ٹیساس کے مطالبہ کا حق ہے مگر وہ حق سے زیادہ بدلہ لینے کی فکر نہ کرے یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ وعدے پورے کرو وادوں کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی نہ تول میں کمی نہ کرو جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو زمین پر اکڑ کر نہ چلو یہ حکمت کی باتیں آپ پر آپ کے پروردگار کی جانب سے وحی کی گئی ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا ہاں کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیوں منسوخ کرتے ہو کہتے ہو کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا رکھا ہے ظالم تمہارے گھر میں بیٹی ہو تو تم تو خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہو اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو آخرت پہ اعتراض کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں پھر سے پیدا کیا جائے گا فرمایا کہ ہاں جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر دے گا اور دیکھو کسی چیز کا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے پہلی بار اب دوسری بار اسی چیز کو بنانا یہ کہاں سے مشکل ہے یہ تو آسان ہے تمہیں اگر کسی چیز پہ اعتراض ہونا چاہیے تو اپنی تخلیق اول پہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گئی میں وہ قد خلق تو تم تو تھے ہی نہیں تم تو لا لاش تھے ہم نے عدم سے تمہیں وجود عطا کر دیا اور اب تو تم کچھ نہ کچھ ہو اب تو ہم تمہیں ایک وجود سے دوسرے وجود کی طرف لائیں گے یہ کیسے مشکل ہو گیا اور تمہیں اس بات پہ اچمبہ ہے کہ ہم تمہیں پیدا کیسے کریں گے تو ریزہ ریزہ ہو گئے ہو گئے غبار بن چکے ہو گئے فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں بہادری نا آنا ان نصویہ بنانا ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ نہ صرف یہ ہے کہ تمہارے پورے کے پورے جسم کو بنا دیں ہم تو تمہاری پور پور وہی بنا دیں گے تمہاری فنگر پرنٹ تک بھی وہی لے آئیں گے نسبیا بنانا وہ جو تم انگوٹھا کاغذوں پہ لگایا کرتے تھے اور جو فنگر پرنٹ آیا کرتی تھی مرنے کے بعد جب دوبارہ پیدا ہوگے تو وہی فنگر پرنٹ آئے گی کیا مشکل ہے اللہ کا ارادہ صرف کہہ دیں گے کون ہو جا اور جب کہیں گے ہو جا تو وہ ہو چکی ہوگی اللہ کے ارادے میں اور ہو چکنے میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا کوئی وقفہ نہیں ہوتا ہاں اگر خود وہ ارتقائی منازل طے کرانا چاہے تو یہ اس کا نظام ہے فرمایا کہ شیطان کے چکر میں آ کے مشرق نہ بن جانا میں تم کبھی غور نہیں کرتے جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور تمہاری کشتی ہجکولے کھانے لگتی ہے تو تمہارا سارا شرک ورک نکل جاتا ہے سارے مابودان باطل ہوا ہو جاتے ہیں اس وقت تم صرف اللہ کو پکارتے ہو اس وقت شیطانی فتنے اور شیطانی وسوسے سارے رفو چکر ہو جاتے ہیں اور جب واپس خشکی پہ آ جاتے ہو محفوظ ہو جاتے ہو تو پتہ چلا کہ پھر وہیں جا رہے ہو پھر معبودان نے باطل کی طرف فرمایا ولافت کر رم نا بنی آدم ہم نے آدم کے بیٹوں کو بہت عزت بخشی ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم خشکی میں تری میں اس کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں سواریاں مہیا کرتے ہیں ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے اور دوسری مخلوق پہ ہم نے آدم کے بیٹے کو فوقیت دی ہے اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا اور اس کا شکر یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور توحید اختیار کرے اور روز آخرت کے مناثر بیان کیے کہ قیامت کے دن ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے کہ اے محمد کا اتباع کرنے والو تم ادھر آ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابراہیم کا اتباع کرنے والو تم ادھر آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم یو منب اک اللہ لوگوں کو ہم ان کے پیشوا کے نام سے بلائیں گے عزیزانے گرامی ذرا خیال رہے کہیں ایسا نہ ہو ہمیں کسی گمراہ کے نام سے پکار دیا جائے کسی ایسی شخصیت کے نام سے جس کے کوئی کریڈینشنزی نہ ہو اہمیت فلاح کو ماننے والے تم ادھر آ جاؤ تو بڑی مشکل ہو جائے اور عزیزان نکرامی بات یہ ہے کہ روح کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا بہت مختصر جواب دیا ہے یس ال کا ان روح روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کلر روح مین امر ربی بس ان کو مختصر جواب دو کہ روح جو ہے میرے پروردگار کی کمانڈمنٹ ہے اس کا حکم ہے امر ہے اب اس سے آگے کیا ہے تو وہ بعد متشابہات کے دائرے میں داخل ہو جائے گی اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر چورانوے میں پھر وہی موضوع آ گیا کہ منکرین کا یہ مستقل یہ رویہ رہا کہ وہ ارشادے کے ان کافروں سے پہلے بھی بشر رسول پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے انسان ہے بشر ہے اس لیے رسول نہیں ہو سکتا آپ ان سے کہہ دیں کہ زمین میں انسان بستے ہیں تو انسان ہی رسول بن کر آئیں گے اگر فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتے اور فرمایا کہ اب تک جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں سب کے سب انسان اور بشر تھے اس کے بعد رسیزانی گرامی سورہ الکحف شروع ہوتی ہے اور سورہ القحف کہف سے مراد غار ہے اس میں چند نوجوانوں کا قصہ ہے جو ایک ایسی بستی سے ہجرت کرتے ہیں جہاں شرک کا دور دورہ تھا اور وہاں سے ہجرت کر کے وہ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اور اللہ تعالی اس غار میں ان کو موجزانہ طور پہ ایک طویل کی نیند عطا فرما دیتے ہیں مگر زندہ رکھتے ہیں شمسی اعتبار سے تین سو برس بنتے ہیں اور کمری اعتبار سے تین سو نو برس بنتے ہیں اور دونوں کا ذکر پرانی وجید میں اشارتن موجود ہے تین سو برس تک وہ سوئے رہے اور اس کے بعد جاگے انہوں نے اپنا سکہ پیسے دے کے اپنے ایک دوست کو بھیجا کے جاؤ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ اب وہ جب بازار میں گئے وہ لوگوں نے سکہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو تین سو سال پرانا سکہ ہے اب یا تم کون ہو آخر جب ان کو لوگ لے کے گئے تو لوگوں کے دلوں میں جو آخرت کے بارے میں توحید کے بارے میں جو شکوک پائے جاتے تھے ان لوگوں کی تبلیغ اور ان لوگوں کی گفتگو سے وہ دور ہو گئے